جی آپ بولیے اب جو سمجھ سا جی پیپر میریج جی ہاں تشریف رکھیے ہاں پیپر میریج ہوتی ہے اس میں بڑے بھیانک اس کے ایک تو پیپر میریج ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ٹھیک کل کو اگر لڑکا یہ کہے کہ بھائی نے میں نے تو آپ کو انٹرنیٹ پہ بات نہیں کی تو آپ کیا ثبوت ملائیں صبت آپ کے پاس نہیں ایک بات بعض ہمارے مسلمان بھائی جو شادی شدہ ہیں وہ پیپر میریج کرتے ہیں امریکہ میں گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے اب یہ دیکھیے کتنی عجیب بات کسی خاتون کو تلاش کرتے ہیں خاتون کو تلاش کرنے کے بعد کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اس کو دس ہزار ڈالر آٹھ ہزار ڈالر وہ دیتے ہیں اور جب تک کام نہیں ہو تو وہ خواتین بھی بڑی ہے شریر ہوتی وہ ان سے ہر مہینہ 500 ڈالر لیتی ہیں. اپنے جھوٹ بولنے کا کہ میں ان کی بیوی ہوں پانچ سو ڈالر وہ لیتی چلیے پیپر میرج ہو گیا وہاں کے کورٹ اور کچہری کا قانون یہ ہے آپ اگر شادی شدہ ہیں تو پیپر میرج نہیں ہوگی کیوں پہلے سے آپ شادی شدہ ہیں وہاں دو شادی کا تصور نہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف تو اتنے پڑے ہوئے کہ یہ مسلمان غلط, یہ مسلمان غلط یہ مسلمان غلط کرتے ہیں اگر وہاں آپ کا نکاح آپ کی خالازاد بہن سے ہو یہ جرم ہے امریکہ میں خالازاد بہن سے نکاح نہیں ہوگا کسی خاتون کا چچاذات یا تائزات بھائی سے نکاح نہیں ہوگا یہ ان کے یا محرم کے رشتے کہ اس سے نکاح نہیں ہوگا ان کا اور یہ نکاح وہ حرام جانتے وہ کریں گے تو رجسٹرڈ نہیں ہوگا پاکستان سے کر کے جائیں آپ تو اس میں ان کی مجبوری ہے انہوں نے پاکستان میں کیا یا رشتہ بتاتے نہیں لو وہاں آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں ان کو لکھ کر کے دیجئے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اب کیا ہوگا آپ تو گرین کارڈ کے لیے پیپیر میریج کر رہے ہیں تو اب آپ نے ان کو لکھ کے دیا کہ میں اپنی بیوی کو میں نے تلاک دی چاہے ڈراما یا انداز میں دی مگر یہاں کی بیوی تو پر تو تلاق واقع ہو گئے اور پھر وہاں جب آپ کا کام ہو جائے کام ہونے کا پھر اس کو آپ اس کو طلاق دے دیں اس کو طلاق دینے کے بعد آپ کو وہ جنت کا کارڈ مل جائے گا جس کو گرین کارڈ کہتے سمجھے صاحب تو اتنے خطرات مول لینے کی ضرورت ہے کیا اس لیے ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ ایسا مت کریں جی جی آپ نے ساؤتھ افریقہ بتائی کیا میں بھی دس وزٹ کر چکا ہوں ساؤتھ افریقہ بتائیے وہاں کیا نہیں پوچھتے نہیں کہ پیش بیوی کو آپ تلا اچھا چلیے پیپر میرج کیا آپ نے سمجھ گئے نا کیا حقیقت میں کیا پیپر میرج آپ نے واقعی میرج کی ہے خالی کاغذات تو دھوکا دے رہے ہیں تو ہے نا ہر چیز میں کوئی بھی کاغذہ دہی کا بنایا, دھوکا تو ہے لیکن وہاں اتنا قانون تو ہے نا کہ اگر پکڑے گئے تو کیا پتہ چل گیا کیا ہو گیا اب یہاں شادی ہوتی ہے تو دوسرے تیسرے دن ہی میاں بیوی میں اختلافات شروع ہوتے اور اس نے اگر ایک مہینے کی اس کو فیس نہیں دی وہ اگر چلی جائے کورٹ میں کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا بھائی وہاں اپ کے شریک قانون کو کوئی نہیں مانتا خدانا خاص اپنی بیوی کو طلاق دیتے تو جتنی جاگیر ہے سب اس کو آدھی دینی پڑے گی آپ کو اسلامی قانون میں نہیں پوری آدھی جاگیر دینی ہو تو وہاں پاکستان کے لوگ تو آپ جانتے ہیں کتنے ہوشیار ہیں ہر پاسپورٹ والے وہ کیا کرتے ہیں اگر وہاں کی بیوی کر لی اس کو طلاق دینی ہو تو سب پہلے بھیج دیتے ہیں پاکستان بھیج دیتے یہ کرتے ہیں سرکاری سے وہ کھاتے ہیں خزانے سے اور اس کے بعد طلاق دیں اب اس کے بعد کوئی ہائی نہیں کہ بیوی سے آدھا مانگے اس کا خرچ جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے سب یہ ڈراما کوئی چیز اس میں حقیقت نہیں جس سے مسلمان کو بچنا چاہیے اس لیے? کہ مسلمان کی شانی ہے. ایک بات میں آپ کو ہوں بہت چھوٹی سی بات ملہ جیون ایک ہوا کرتے تھے یہ رہنے والے تھے جبلپور کے سلطان اورنگزیب گیر کے استاد تھے تو یہ جبل پور میں جب تھے تو ایک بہت بڑا پل تھا جیسے نٹی جٹی کا پل تو کسی نے ان کر کہا سادگی دیکھی ہوں کہ ڈاکو نے کہا ہے اس زمانے میں چار ہزار بہت ہوا کرتے تو پانچ سات دو تنخواہ ہوتی کہنے لے کہ آپ نے اگر چار ہزار روپے نہیں دیے مولے تو انہوں نے کہا ہم یہ پل چورا لیں ارے ان کا پل اگر چورا لیا تو مسلمانوں کو تو بہت پریشانی ہوگی بہت دقت ہوگی بولے اپنے موری دو کو شاید ان کو کسی طریقے سے دو یہ تو ساری آبادی پریشان ہو جائے ان کو بھجوا دیے کہ بھائی یہ پل چوری نہ کریں آپ جیسے لوگوں نے آن کر کہا یہ پل کوئی چورانے کی جگہ اس کو ڈاکو کیسے لے جائیں گے ان کا سنو پل تو چرایا جا سکتا ہے مگر محلے کے جو موز مسلمان میرے پاس آئے تھے نا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے یعنی پل تو چورایا جا سکتا ہے لیکن یہ جھوٹ نہیں بول سکتے اس لیے میں نے ڈاپوں کا ان کو پیمنٹ کرو بھائی تاکہ مسلمانوں کو دشواری نہ تو اتنے سادے لوگ تھے ایماندار کہ ان کے نز کو مسلمان کا جھوٹ بولنا یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑتا اور جھوٹ بولے یہ بہت بوری بات تھی اور ایسا کوئی کرتا نہیں تھا اور بڑے بڑے کوٹ اور کچہری میں ہمارے علماء اپنی جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا ہوں گا علامہ آبادی انگریز کے کورٹ میں ہوئے سن اٹھارہ سو کی جنگ آزادی انگریز ان کا شاگرد تھا فارسی پڑھی انگریز اتنے بدماش تھے کہ انڈیا میں آ کے انہوں نے فارسی پڑھی کیونکہ فارسی مسلمانوں کی مادری زبان کوٹ کچہری کے مقدمے فارسی میں ہوا کرتے اللہ فضل آبادی سے اس نے فارسی پڑھی چیمبر میں بلا کر کا مولانا آپ میرے استاد ہیں صرف میں جب کٹرے میں بلا کر آپ کو فتویٰ دکھاؤں کہ یہ انگریز سے جہاد کا فتوا آپ نے لکھا صرف آپ اتنا کہہ دیجیے اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں میں آپ کو چھوڑ دوں بریف کر کے پھر اس نے مولانا کو بٹھا دیا کورٹ پر بیٹھا ہوا اپنے جج کی کرسی پر مولانا کو بلایا بولا کہا بولا ہوں. یہ فتوے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فرمائی فتوا میں نے لکھا یہ میری تحریر مہر میری دیکھیے جان کی بازی جو ہے لگا دی انہوں نے لیکن جھوٹ نہیں بولا اور یہ بتایا کہ یہ فتوا میرا ہے اور اس تادی میں جیزار بھیجا گیا الہندیع، الہندیع، ان کا رسالہ جو انہوں نے جیل میں لکھا ابدو شاہد شیروانی نے ایک عرصے کے بعد اس رسالے کو زندہ کیا اس میں جو جو ازیتیں دی گئی اس کو پڑھی آ ایک مٹھی ماش کی دال جیداتی تھی پورے دن بھر میں ان کو کھانے کے لیے وہ کتنے بڑے عالم تھے وہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں منطق کا کوئی آخری امام اگر گزرا اللہ مفضل خیر تو اسی طرح آپ دیکھیں حجاد بن یوسف کے دربار میں لوگ پہنچے وہ کچھ ادھر ادھر کہ جھوٹ بول کے اپنی جان بنا کا نہیں بالکل جو ہم نے کہا یہ کہا ٹھیک اگر موت کی سزا ملتی ہے تو ملے تو مسلمان کی شان یہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولے جی آپ فرمائیے حضرت ایک تھوڑا سا لمبا تفسر ہے پلیز